اس نے ہم کو امیر بنایا ہے اور ان کو جو ہے وہ امیر بنایا ہے. ہم کو امیر بنایا ہے اور ان کو جو ہے وہ امیر بنایا ہے تو ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ابن جریر اور ابن منظر نے حضرت اکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی کہ نظر ابن حارث کہتا تھا کہ میرے لات و عزا اور دوسرے بت قیامت میں میری شفاعت کریں گے تو اس کی تردید میں یہ آیت مبارکان حاضر ہوئی اللہ اکبر تو اس کلام پاک کی آیت پاک میں خلاصہ یہ بیان فرمایا گیا ہے جو کہ مفسرین نے فرمایا کہ کفار کی چھ قسم کی بے کسی اور بے بسی بیان ہوئی ہے جو انہیں قیامت میں ہوگی ان کا اللہ کی بارگاہ میں اکیلا حاضر ہونا دنیا میں جیسے گئے تھے ویسے ہی پیش ہونا اپنے مال و متع دنیا میں چھوڑ جانا خالی ہاتھ پیش ہونا ان کے ساتھ کسی شفاعت کرنے والے کا نہ ہونا یعنی ان کا بے یاروں مددگار ہو کر پیش ہونا ان کے دنیاوی رشتے ناتے ٹوٹ جانا ان کے اعمال کا برباد ہو جانا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں کی کی کی کی کی موت کا حال اس ان ان بے بے فرشتوں کی ان پر سرزش تم سن چکے اب ان کی محشر کی بے کسی بارگاہ الہی میں پیشی کا حال بھی سن لو اللہ تعالیٰ ان سے بطور اتاب و فرمائے گا کہ تم جیسے دنیا میں گئے تھے ویسے ہی ہمارے پاس آئے کہ نہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی ساتھی ہے نہ دوست و احباب ہے نہ قرابت دار نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور بالکل تنہا آئے ہو نیز رب نے جو کچھ مال و دولت عزت و آبرو تم کو بخشی تھی وہ بھی تم وہاں دنیا میں ہی چھوڑ آئے اور وہاں تم جن بتوں پادریوں پنڈتوں پوپوں کو اپنا قیامت کا شفیع سفارشی سمجھتے تھے اور تم نے ان کے متعلق یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادات وغیرہ میں حصہ دار ہیں وہ آج تمہارے ساتھ تمہاری امداد کے لیے نظر نہیں آتے بتاؤ وہ کہاں گئے بات یہ ہے کہ آج تمہارے سارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے اب آج نہ تمہارا کوئی بیٹا ہے نہ بھائی نہ دوست نہ یار و مددگار اور جن شیاتی نے تم سے وعدے کیے تھے کہ ہم تم کو بخشوائیں گے اور تم بھی ان کی شفاعت پر پھول گئے تھے وہ تمہارے سارے سردار تم سے غائب ہو گئے تم کو اکیلا چھوڑ گئے تو اس فرمانے حالی سے کفار کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی یاس کے بعد یاس بہت تکلیف دے ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ شفاعت والے لوگ تمہارے بنائے ہوئے تھے انہیں شفاعت کرنے کے وہ قابل تھے نہیں کفار نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نہ تھے اللہ کے مقرر کیے ہوئے شفیع حضرات انبیاء کے رام اولیائی رام مومنوں کے چھوٹے بچے قرآن رمضان وغیرہ وغیرہ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کس طرح جو ہے وہ شفیع ہو سکتے ہیں تو بہرحال اسایت مبارکہ میں جو بے کسی و بے بسی ارشاد ہوئی وہ صرف کو ہوگی مسلمان بھی فضری ہی تا وہاں نہ بے قس ہوگا نہ بے بس ہوگا اور نہ ہی مسلمان اکیلے ہوں گے اللہ اکبر تو اس دن پرہیزگاروں کو وفد بنا کر محشر میں لایا جائے گا غرض یہ کہ مومن وہاں اکیلا نہ ہوگا تو کافر کی نیکیاں برباد ان کے گنا لازم ہوں گے مومن کا یہ حال نہیں مومن کی نیکیاں انشاءاللہ اللہ قبول اور گناہوں کے متعلق امید ہے کہ معاف ہو جائیں اگر ان پر سزا ملی تو عارضی ہوگی مومن کے صدقات و خیرات نماز روزہ وغیرہ سارا سامان مومن کے ساتھ ہی ہوگا مومن کے شفاعتی سفارشی قیامت میں مومن کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ قرآن مجید ان کے چھوٹے بچے ماہ رمضان خانہ کعبہ وغیرہ تمام کی شفاعتیں مومن کو پہنچیں گی ہر نظر کانپ اٹھے گی محسر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا میرے سرکار جب آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا بے یارو مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا الحمد میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحُبْ، فَالِقُ الْحَبِّ فالق الاسباح وجعل اللیل سکنن والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم ترجمہ کنزل ایمان بے شک اللہ دانا اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردے سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ تم کہاں اوندے جاتے ہو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 اب اس سچے معبود حقیقی کی قدرتوں کا ذکر ہے جس کی عبادت باڑی سے نجات ہے اللہ تعالی کی ذات اس کی صفات سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی صفات اس کے افعال سے پچھلی آیتوں میں ذات و صفات کا ذکر ہوا اب اس رب کریم کے افعال اور بے مثال کاموں کا تذکرہ ہے گویا پہلے کہا گیا تھا کہ رب کو مانو اب ارشاد ہے کہ اس کے ان کاموں سے مانو تو درس یہ دیا گیا ہے کہ اے لوگوں یقین کرو کہ اللہ تعالی ایسی قدرت والا ہے کہ وہ کھیت کی زمین میں دانہ چیر کر اس سے پودے نکالتا ہے اور باغوں میں بوئی ہوئی گٹلی چیر کر درخت پیدا فرماتا ہے دانے سے تمہاری بقا ہے پھلوں سے تم کو لذتیں ملتی ہیں اس کی اس قدرت پر غور کرو اور ایمان لاؤ خیال کرو کہ اس پودے کی جڑ اس کا تنہ پتے پھول پھل سب ہی پیدا ہوتے ہیں یہ تمام ایک دانے میں اجالن موجود ہیں وہی قدرت والا بے جان نطفے اور انڈے سے جاندار انسان و جانور نکالتا ہے ایک قطرے میں پنہا تھے وہی ایسی قدرت والا ہے جاندار انسان اور جانور سے بے جان نطفہ و انڈا نکالتا ہے یہ قدرتوں والا رب ہی تو لائی کے عبادت ہے وہی وہ تو اللہ ہے تو اے بے وقوف ممکن تم کہاں بہ کے جا رہے ہو ایسے رب کو چھوڑ کر مجبور بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو تم نے زمین میں تو اس کی قدرتیں یہ دیکھی ذرا آسمان کی طرف توجہ کرو وہی وہ رب رات کی تاریخی چاک کر کے اس میں سویرے کا دھاگا نکالتا ہے اس نے رات بنائی جس میں تم سکون و چین کر کے دن کی تھکن دور کرتے ہو اس رب نے سورج و چاند بنائے جس سے تمہارے حساب درست ہوتے ہیں بعض حساب سورج سے وابستہ بعض چاند و سورج دونوں کے لیے اندازے مقرر فرمائے یہ اندازہ اس رب کا ہے جو غالب بھی ہے علم والا بھی لہذا اس کے اندازوں میں سدہ حکمتیں ہیں یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ایک اندھیرا ہے اور ایک سویرہ مگر دل کی دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں اور ہر اندھیرے کا الگ سویرہ ہے کفر ایک اندھیرا جس کا سویرہ ایمان ہے صفق اندھیرا تقوا سویرہ غفلت اندھیرا بیداری سویرہ جہالت اندھیرا علم سویرا تکبر اندھیرا اجز و انکسار سویرا یہ سارے سویرے ایک سورج کے دم قدم سے وابستہ ہیں اور اس سورج کا نام ہے نبی پاک صاحب لولاخ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح دماغ و عقل پر مختلف اندھیرے آتے ہیں جن کے سویرے بھی مختلف ہیں قابع معذمہ میں بتوں کا اندھیرا تھا حضور علیہ السلام نے وہاں توحید کا سویرا کر دیا مدینہ منورہ میں خصوصاً مسجد نبی کی زمین میں بہت سے اندھیرے تھے حضور علیہ السلام نے سویرے کر دیے وہاں یہود کی قبریں اور مطلب گوڑا تھا اب وہاں ہی روزہ عطح ریاض الجنہ منیر ہو گئے مومن کی قبر میں حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ قبر نہ رہے گی بلکہ روزہ جنت بلکہ جنت کا باغ بن جائے گی وہاں بھی سویرا اسی سورج سے ہوگا جب دل پر رنج و غم و تکالیف کا اندھیرا چھا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا سویرا نکالتے ہیں کہ ہر چیز اپنے کمال پر پہنچ کر مائل بس زوال ہو جاتی ہے نیز آگے قبر میں اندھیرا آنے والا ہے وہاں حضور علیہ السلام کے چہرے سے سویرا ہوگا انشاءاللہ اللہ قبر کا اندھیرا حضور علیہ السلام کا چہرہ اس کا سویرا پھر پلسی رات پر اندھیرا ہوگا وہاں پیشانی کا سجدہ سویرا کر دے گا اللہ اکبر تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا کی چیزوں میں غور کرنا اعلی درجے کی عبادت ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوتی ہے معرفت الہی اطاعت الہی کا ذریعہ ہے عالم کا عالم کا ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے دانا کھیت کے لیے گٹلی باغ کے لیے محض سبب ہے علت نہیں ان کی علت ارادہ الہی ہی ہے وہ چاہے تو ان سے کھیت و باغ پیدا ہوں چاہے تو کچھ نہ ہو اللہ اللہ دیکھا گیا ہے کہ بہت دفعہ دانا و گٹھلی سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا خاص کتنی ہی کوششیں کی جائیں کوئی نیک شخص یہ یقین کرے کہ میری اولاد بھی نیک ہی ہوگی اس کی دعا بھی کرے عالم کی اولاد جاہل پرہیزگار کی اولاد نا ہنجار مومن کی اولاد کافر سالے کی اولاد پالش بھی ہوتی ہے حضرت نُ علیہ السلام کا بیٹا کنعن کافر ہوا رب بڑی قدرتوں والا ہے نطفہ اور انڈا بچے کی علت نہیں محض سبب ہے رب چاہے تو اس سے بچہ بنے نہ چاہے تو نہ بنے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ بارہا صحبت ہوتی ہے مگر اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا کوئی شخص کسی حال میں اللہ کا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات و صفات کا منکر جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور اپنے مالک کو جانتا ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے مالک کا انکاری ہے زمین اور زمان دونوں چیزیں اللہ کی قدرتوں کے نشان ہیں ان دونوں سے انسان کو سبق لینا چاہیے بلکہ زمان کی نشانیاں زمین کی نشانیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں دیکھیے رب نے دانا و گٹھلی کے بعد سویرے کے اندھیرے کے چیرنے کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے تو بہرحال انسان کا دل گویا زمین ہے کلمہ طیبہ گویا دانا ہے عشق رسول خوف خدا عز و, و صلی اللہ علیہ وسلم گویا گٹھلی ہے کلمہ طیبہ سے ایمان کا کھیت پیدا ہوتا ہے جس کی جڑیں قلب میں طریقت بن کر پھیلتی ہیں اور اس کی شاخیں آزاد ظاہری کی طرف شریعت بن کر پھیلتی ہیں مرد کامل کی نگاہ گویا مرید کے دل میں اس تخم کی کاشت کرتی ہیں اس کلمہ طیبہ سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے جس میں عرفان ای خان کے پھل لگتے ہیں تو اللہ تعالی کلمہ طیبہ کے ذریعے دلوں میں ایمان کے باغ لگاتا ہے اس میں مارفت الہی کے پھل پھول لگاتا ہے یہ اس کی قدرت کاملا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وہو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریق اندھیروں میں ہم نے نشانیان مفصل بیان کر دی علم والوں کے لئے وہ الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقرر ومستاؤتا ومستودع قد فصّلنا الآیات لقوم یفقهون اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت دار رہنا بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو سورہ انعام کی آیات نمبر ستانوے اور اٹھانوے ہیں یہ دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماج فرما فرمایا اور وہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریقے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم کے لیے اور وہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت دار رہنا بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے میرے پیارے اور میٹھے بھائیو پچھلی آیات میں اللہ کا کی ان قدرتوں کا ذکر ہوا جن کا تعلق زمین و آسمان سے ہے اب اس رب کی ان قدرتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق آسمان کے تاروں سے ہے گویا آسمانی نشانیوں کے بعد آسمانی چیزوں کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے پچھلی آیتوں میں سورج و چاند کے نفعوں کا ذکر تھا اب تاروں کے منافع کا ذکر فرمایا جا رہا ہے گویا بڑے تاروں کے بعد چھوٹے تاروں کے منافع ارشاد ہو رہے ہیں کہ سورج و چاند کے بعد اندھیرے میں ہدایت دینے والے تاروں کا ذکر اب ہو رہا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالی کی معرفت ضروری ہے یہ معرفت دو طرح کی ہے ایک کا نام توحید ہے دوسری معرفت کا نام ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی کو باغوں کھیتوں چاند سورج تاروں کے ذریعے سے جاننا پہچاننا توحید ہے اور اسے حضرات انبیاء کرام خصوصا حضور اکرم صلی اللہ تعالی و کی معرفت جاننا ماننا ایمان ہے مخلوق کے ذریعے خالق کے بہت سے کفار بلکہ ابلیس کو بھی جانتے مانتے ہیں مگر نبی کے ذریعے اسے صرف مومنین ہی جانتے مانتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے کہ اے ہمارے بندو تم نے رب کی مزدورہ قدرتیں رحمتیں تو معلوم کر لیں اب سمجھو کہ رب ایسا رحیم ہے قادر ہے کہ رب نے تمہارے فائدے کے لیے آسمانوں میں تارے روشن کیے جن کے ذریعے تم رات کی اندھیری میں جنگل و دریا میں راستہ بھی معلوم کر لیتے ہو اور وقت بھی کہ مشرق و مغرب ادھر ہے جنوب و شمال اس طرف ہم کو کس سمت چلنا چاہیے اور یہ کہ اب رات اتنی گزر گئی اتنی باقی ہے گویا تارے تمہارے لیے زمین و زمان سب کچھ معلوم کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے تو رب نے اپنی قدرت اور رحمت کی آیات تفصیل وار بیان کر دی تاکہ علم والے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھیں اور یہ بھی جانیں کہ اللہ قدرت و رحمت والا ہے کہ رب نے سارے انسانوں کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنایا تم کو اس رشتے سے آپس میں بھائی بھائی بنایا پھر تمہارے لیے دو مقام رکھے ایک میں تم ٹہرتے ہو دوسرے میں بطور امانت رہتے ہو چنانچہ تم باپ کی پیٹھ میں ٹھہرتے ہو امانت رہتے ہو زمین پر ٹھہرتے ہو قبر میں بطور امانت رہتے ہو یا قبر میں بطور امانت ہوگے اور جنت یا دوزخ میں بطور قرار دائمی رہو یا تم دنیا میں بطور امانت عارضی طور پر رہ گے آخرت میں بطور قرار دائمی رہو گے دنیا دار الفرار ہے یعنی باغ جانے کی جگہ آخرت دار القرار یعنی ٹھکانہ دائمی ان باتوں میں غور کرو اور رب کی قدرت کے قائل ہو کر ایمان قبول کر لو تو اللہ نے یہ آیتیں صاف صاف کھول کر بیان فرما دی مگر اس قوم کے لیے جس میں سمجھ کا مادہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ اکبر تو میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں چاند سورج تارے وغیرہ ساری کائنات انسانوں کے لیے بنائی گئی جنات اور دوسری مخلوق انسان کے توفیل ان سے فائدے اٹھاتے ہیں ان تمام کا خالی کو مالک قابض اللہ ہے مگر ان سے نفع اٹھانے والے ہم انسان ہیں اللہ تعالی نفع لینے سے پاک ہے جب رب نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سب کچھ رب کے لیے کریں علم حیت یعنی ستاروں سے نماز روزے کے اوقات افطار و سحری یونہی ان سے سمت قبلہ وغیرہ معلوم کرنا حق ہے بلکہ ضروری ہے علم توقید سیکھنا فرض کفایا ہے علمائے اسلام نے اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ جہیں جو ہیں وہ لکھی ہیں تو بہرحال اللہ تبارک کا مطالعہ کرم فرمائے آمین چند آیات سے متعلق آپ نے تفسیر سماعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار میں قبول و منظور فرمائے ان اللہ تعالیٰ آیت نمبر 99 میں سے اللہ نے چاہا تو ہم درس قرآن کا کل تو جمعرات ہے پرسوں ان اللہ پھر آغاز کریں گے بلکہ ساتویں سپارے میں ابھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی آیات باقی رہ گئی ہیں ایک سو دس ننانوے تقریباً گیارہ آیتیں باقی رہ گئی ہیں تو میرے رب نے چاہا تو پرسوں جمعات المبارک کو ان شاء اللہ تعالیٰ ساتواں سپارہ مکمل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جمعات المبارک کے دن کے گزرنے کے بعد شبِ ہفتہ یعنی جمعے کو ہم آئیں گے ظاہر ہے شبِ ہفتہ ہوگی وہ تو پرسوں انشاءاللہ جو ہم درس قرآن کی ساتھ حاصل کریں گے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ساتھ میں ساتویں سپارے کا اختتام انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین ابھی ایک نعت شریف مختصر سی پلے کریں انشاءاللہ پھر ہم کتاب وصلاح سے چند اہم مسائل آپ کو بیان کرتے ہیں تو کوئی بھی بھائی تشریف لائیں ایک مطلب مختصر ناک پلے فرما دیں تشریف لائیں رضاء دار ندی مستق مر باہ مر بابا مر بہ مرتا جان سی مستق مر بابا مرتا سب سے اولا سب سے او ہمارا دی سب سے بالا او اولا ہمارا سب سے بالا او با ہمارا لا ہمارا اپنے بولا کا پیا